السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ومالدين ولا قبط للمتقين ولا غدوان إلا على الظالمين وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته يلا يوم الدين وبعد قیامت کی ان چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ جو واقع ہو چکی ہیں آپ کے سامنے لگاتار کئی ہفتوں سے ہم کر رہے ہیں آج جس نشانی کا ہم تذکرہ کریں گے وہ بھی واقع ہو چکی ہے اور وہ نشانی ہے صحاب کرام کے درمیان جنگ کا ہونا جو جنگ جمل واقع ہوئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نہ چاہتے ہوئے بھی اور اس طریقے جنگ صفین جو کاتب وہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ راشد چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان واقع ہوئی اس کی بھی ہماربی نے پیشین گوئی فرمائی تھی ان دونوں جنگوں کی تفصیل قدرے انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اور جو حقیقت ہے سچائی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہم اہل علم اور جو معتمد مورخین ہیں ان کے اقوال کی روشنی میں آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے آج کے درس میں ہم صحابہ کرام رضماء اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو اس دھرتی اور کائنات پر کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ ہوتے ہیں اللہ نے جن کی تعدیل فرمائی اللہ نے جن کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا اللہ نے جن کو اپنے صاحب اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا اور جن کے مناقب اور فضائل ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو اپ نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے محمد الرسول اللہ و لذین اشدفار رحمہ ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ, اللہ کے رسول ہیں اس کی دلیل آپ کے صحابہ ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں جو کاشروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں یہ دلیل اللہ رب العالمین نے دی ہے صحابہ کرام کی نبی کی نبوت اور رسالت کی صداقت کے طور پر بہت اونچا مقام رکھتے ہیں صحابہ کرام سب کے سب جنت کے بالا خانوں میں ان کے درمیان اشتہاد کی بنا پر جو کچھ اختلافات پیدا ہوئے رونما ہوئے ان کے بارے میں اہل سنت اور جماعت کا صلب صالحین کا موقف کیا ہے وہ میں بیان کر دوں پھر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جنگ جمل اور جنگ صفین کی کچھ تفسیر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کیونکہ درس کا مقصد صرف علم نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو علم دے دیں تعلیم دینا صرف مقصد نہیں ہے بلکہ اصلاح بہت بڑا مقصد ہے تربیت بہت بڑا مقصد ہے صلب سالین کا منہج لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا یہ بہت بڑا مقصد ہے صرف علم دے دینا کہ یہ واقعہ پیش آیا ایسے پیش آئیے مقصد نہیں ہے اصل اصل تمام دروس کا جو ہم آپ کو اس چینل سے دیتے ہیں ان تمام دروس کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ ہے کہ ہماری اور آپ کی اصلاح ہو ہماری اور آپ کی تربیت ہو صلب صالحین کے منحج اور ان کے عقیدے کو ہم اپنائیں اور ہمارے اندر جو خامیاں ہیں اور جو بدعقیدگیاں ہیں یا اس طریقے جو برائیاں ہیں ہم ان کی اصلاح کریں ان تمام چیزوں کو چھوڑیں ترک کریں تصفیہ اپنے دلوں کو صاف کریں اپنے منہج کی صفائی کریں اور اس طریقے سے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں یہ اصل مقصد ہمارا صرف علم لے لینا یہ مقصد نہیں ہے بلکہ اصل مقصد یہ کہ ہماری اصلاح ہو اور ہم ان جماعت کے نقش قدم کی پیروی کریں جس جماعت کے لئے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ فرمایا صاحب کرام اور جو بھی ان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا ان سب کے لیے جنت کا وعدہ ہمارے بھی سے پوچھا گیا جب آپ نے فرمایا کہ ہماری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی آپ نے فرمایا کہ فرقہ جنتی ہوگا آپ نے کہا جس پر میں ہوں اور میرے صاحب کرام تو جو بھی صحاب کرام کے نقش قدم پر چلے گا ان کے طور طریقے کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جنت کا وعدہ فرمایا تو اصل مقصد یہ ہے ہمارے درست کا کہ ہم صلب صالحین کے عقیدے اور منحج کو اپنائیں اپنی اصلاح کریں بدات کو خرافات کو شرک کو رسم و رواج کو غلط چیزوں کو نافرمانیوں کو بدعقیدگیوں کو خامیوں کو دور کریں اور صحیح منہج اپنائیں جو کتاب و سنت کا منہج ہے اور جو اہل بدات ہیں اہل زیغ و زلال ہیں اور جن کی فکر کے اندر کجی اور ٹیڑھا ہے ان کی فکر اور ان کی ان کا جو منحج ہے اس سے ہم دوری اختیار کریں اصل مقصد ہے ہمارے درست کا اس لیے آج کے درس میں ہم صاحب کرام کے درمیان جو کچھ اختلافات پیش آئے رونما ہوئے ان کے بارے میں صلح صالحین کا صحام کرام کا علماء دین کا محدسین کا کیا منحج ہے کیا موقف ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی یعنی صحابہ کرام کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کے تعلق سے کہ لقم الس حت تخت علاف عظیم تقوی قطرتن عظیم و د اما واحد واحد سے بخار مسلم کی روایت ہے کیا فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو عظیم جماعتوں کے درمیان آپس میں قطال نہ ہو جائے اور ان کے درمیان بڑی خنریزی ہوگی بڑا قتل ہوگا یعنی بہت زیادہ خون بہے گا گااہد حالانکہ ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا محدسین نے علماء اکرام نے اس سے مراد جنگ سفین کو لیا ہے جو ابو بکر سے جو علی رضی اللہ عنہ اور ابیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ واقع ہوئی تھی آئیے جو وصول ہیں صحاب کرام کے اختلافات کے حوالے سے ہم اس کے سامنے ہم ان اصول کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں آج کے دور میں ان اصول کی اور زیادہ ہمیں ضرورت ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو صحاب کرام کے مقام مرتبے کی تنقید کرتے ہیں روافذ ہیں خوارج ہیں اور جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ان کے طور طریقے کو اپناتے ہیں جن کی عادیشوں کی اہمیت نہیں صحاب کرام کا کوئی مقام مرتبہ نہیں ان لوگوں کا آج یعنی سمجھ لیجئے کہ اس طرح کی دریدہ دہنی لوگ کرتے ہیں لہذا آج کے دور میں ہمارے لیے سخت ضرورت ہے کہ ہم صلب صالین کے جو وصول ہیں صحابہ کرام کے اختلافات کے تعلق سے ہم ان کو جانیں یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے خاص طور سے آج کے دور میں جب آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ صحابہ کرام پر کیچر اچھاڑتے ہیں ان پر اعتراض کرتے ہیں اور اس طریقے سے ان پر الزام تراشیاں کرتے ہیں اور ان کے تعلق سے غلط باتیں تاریخ کے حوالے سے پیش کرتے ہیں جبکہ کتاب و سنت کا جو اصول اور منحج ہے اس کو پشے پش ڈالتے ہوئے ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے جن کا علم اللہ بلامین کو تھا اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ان اختلافات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور اس طریقے سے صحیح منحج نہیں بتاتے بلکہ ان کے تعلق سے لوگوں کے دلوں کے اندر کجی پیدا کرتے ہیں نفرتیں پیدا کرتے ہیں صحاب کرام کے تعلق سے لہذا ایسے لوگوں کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے یہ ہمارے عقید اور منہج کو خراب کرنے والے لوگ ہیں جی تو آج کے دور میں ایسے لوگوں کو جاننا ایسی جماعتوں کو جاننا جن کے ہاں صاحب کرام کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے جو صحاب کرام پر الزام تراشیاں کرتے ہیں اور اس ان کے بارے میں غلط خیالات رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں اور ان کے فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ کسی بھی صحابی پر کسی بھی طرح کی کوئی تنقید نہیں کی جائے گی بلکہ ہم اپنی زبان کو بند رکھیں گے اور اگر زبان کھولنا ضروری ہو جائے تو ان کی مد و تعریف کی جائے گی اور ان کا دفاع کیا جائے گا اللہ نے ان کا دفاع کیا ہے اللہ نے ان کے مناقی بیان کیے ہیں ہمارے نبی نے ان کے منعق بیان کیے ہیں لہذا کسی بھی طرح کی تنقید ان کے تعلق سے نہیں کی جائے گی بڑے پاک باز لوگ تھے بڑے مقدس لوگ تھے دین کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اپنا وطن چھوڑا اولاد کو چھوڑا مال چھوڑا دولت چھوڑی سب کچھ چھوڑ دیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آنے سے پہلے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا اللہ کی راہ میں جانوں کو انہوں نے قربان کیا تو بڑے ہی مقدس لوگ تھے یہ جنہیں اللہ رب اپنی نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے ان کے بعد کے جو لوگ ہیں لوگوں نے عمر بنب الرضی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کی اور کہا کہ امیر معاویہ سے آپ افضل ہیں طرح کی کوئی بات کہی گئی ان کے سامنے تو انہوں نے کہا کہ جس گھوڑے پر چڑھ کر کے امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا تھا اس گھوڑے کی ٹاپ کے برابر بھی دھول کے برابر بھی ہماری پوری زندگی نہیں ہو سکتی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی بات کرے لگاتار تو ایک لمحہ جو صحابہ نے ہم عربی کے ساتھ گزارا ہے اس کے اجر کو نہیں پا سکتا اس طریقے سے عبداللہ بن عمر کا بھی قول ہے امام بن ہزم کا قول اور دیگر ام کرام کا قول موجود ہے تو بڑے اونچے مقام والے ہیں صحابہ کرام عبداللہ بن رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ان کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے جب لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے پاک دل نبی کا پایا تو اللہ نے آپ کو نبی منتخب کر لیا آپ کے بعد لوگوں کا دل دیکھا تو سب سے صاف اور پاک دل صاحب کرام کا پایا جن کو اپ نبی کی صحبت کے لیے اللہ رب العالمین نے منتخب کیا ان کے دل بڑے پاک تھے ان کا علم بڑا گہرا تھا ان کے ہاں کوئی تکلف نہیں تھا انہوں نے اپنی جان کے نظارے پیش کر دیے اللہ کے دین کے شاد کے لئے سب کچھ نشاور اور قربان کر دیا لہذا ان کے فضل کو پہچانو اللہ نے ان کے ذریعے سے دین کو دنیا کے اندر آ غالب کیا صحابہ کرام کے ذریعے سے تو سب سے پہلا وصول یہ ہے کہ کسی بھی صحابی پر کسی بھی طرح کی کوئی تنقید نہیں کی جائے گی کسی بھی طرح کی ہمیشہ ان کی تعریف کی جائے گی اور کوئی بات ایسی جس سے ان کے مقام کو نیچا کرے ایسی کوئی بات ان کے تعلق سے نہیں کی جائے گی نمبر دو ایسی تاریخی روایتیں جن سے صاحب کرام کا کردار مجروح ہوتا ہو یا ان کی تنقیص ہوتی ہو سب کے سب ناقابل اعتبار ہیں کیونکہ تاریخ رافضیوں نے لکھی ہے شیوں نے لکھی ہے دشمنان صحابہ نے عام طور پر تاریخ لکھی ہے اس لیے تاریخ پر اعتبار نہیں کیا جائے گا کتاب و سنت پر اعتبار کیا جائے گا کتاب و سنت پر اعتبار کریں گے قرآن جو وہی ہے حدیث جو وہی ہے اس پر اعتبار کریں گے قرآن و سنت کے اندر صاحب کرام کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا گیا لہذا اگر کوئی ایسی تاریخی روایت ملتی ہے جس سے صاحب کرام کی تنقیص ہوتی ہو یا ان کا کردار مجروح ہوتا ہو تو اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی ہمارے لیے کتاب و سنت کافی ہے الحمد تاریخ تو انسان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے قرآن محفوظ ہے حدیث بھی محفوظ ہے دونوں اللہ کی طرف سے وہی ہیں یہی دونوں ہمارے لیے حجت اور دلیل ہیں لہذا انسان ہاتھوں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تاریخ پر اعتبار نہیں کیا جائے گا وہ باتیں لیں گے جو صحابہ کرام کی منقبت میں ہوں گی جو تاریخی روایتیں صحابہ کرام کے خلاف ہوں گی ان کو ہم ٹوکری کے ڈبے میں ڈال دیں گے کچرے ڈال کچھلے کھانے میں ڈال دیں گے ان تاریخی روایتوں کے کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا جو تاریخی ہیں جل سے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کم ہوتا نمبر تین تمام صحابہ طلاق کیا ہیں عادل اور سکا ہیں جو باہمی جنگوں میں شریک ہوئے وہ بھی اور جو نہیں شریک ہوئے وہ بھی ان کی صداقت اور عدالت پر قرآن پر و سنت شاہد ہیں اور پوری امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے جو جنگوں میں شریک ہوئے جنگ جمل یا جنگ شفین وہ بھی سب کے سب عادل اور سقاء ہیں اور اطلاق اور جو نہیں شریک ہوئے تو ہی ہیں وہ صحابہ کرام بھی سکا ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ نبی کے وفات کے بعد کیا ہونے والا ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کو ہے ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے آپ تمام صحابہ کا جنت کا وعدہ فرمایا لہذا وہ عادل اور سقہ ہیں تمام صحابہ کرام جن سے جنگ جنگیں ہوئیں وہ, وہ بھی سب کے سب عادل اور سقا ایسا نہیں ہے جیسا کہ روافظ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی تعدر فرمائی ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا تھا کب جب وہ ہمارے بھی زندہ تھے اور ہمارے بھی کی زندہ ہونے کے بعد یہ سب کے سب صحیح راستے سے نکل گئے کفر کے راستے کو اپنا لیا اور مرتد ہو گئے نہ عزب اللہ, کافر ہو گئے چند صاحب کرام کو چھوڑ کر کے سب نے دین اسلام چھوڑ دیا تھا یہ کون کہتا رافظ کہتا ہے. صحابہ کا دشمن کہتا ہے ایسا جو صحابہ کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے وہ نبی کا دشمن ہے وہ قرآن کا دشمن ہے سنت کا دشمن ہے وہ تمام مسلمانوں کا دشمن ہے وہ کہتا ہے کہ سب کے سب دین اسلام سے پھر گئے تھے نا اعوذ باللہ من ذالق تمام صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے یہ کون بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ابو بکر عمر عثمان اور بڑے بڑے صحابہ کرام جو خلفاء ہیں جنہیں خلافت ملی ان کے بارے میں اس طرح کی بدعقیدگی لوگ رکھتے تو ہم ایسا نہیں کہتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو اللہ غارت کرے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے جو صحاب کرام کے بارے میں شریک دبد زبانیاں کرتے اللہ ان کی زبانوں کو تنگ کنگ کر دے گنگ کر دے اللہ ان سے بولنے کی طاقت چھین لے جو صحابہ کرام کے بارے میں شریک غلط بیانیاں کرتے ہیں تو ہمارا منہج یہ ہے تمام صلب صالحین کا کہ تمام صحابہ الاطلاق سب کے سب عادل اور سخا نمبر 4۔ کسی بھی صحابی کی تنقید کرنا یہ زندیقیت اور بے دینی ہے کیونکہ قرآن برحق ہے نبی برحق ہیں اور قرآن و سنت کو ہم تک پہنچانے والے صحاب رسول ہیں اور یہ زندیق اور بے دین لوگ ہیں جو دین کے سلگواہوں کو اور دین کو لوگوں تک پہنچانے والوں کو مجروح کرنا چاہتے ہیں تاکہ دین خود بخود باطل ہو جائے اور بے اعتبار ہو جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی مجروح ہو جائے کیونکہ لوگ اللہ کے رسول کو ڈائٹ نشان نہیں بنا سکتے اس لیے صحابہ کرام کو انہوں نے نشانہ بنایا اس لیے ابو ذرا راضی نے کہا تھا رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ نے کہ جو صحابہ کرام کی تمقیز کرتا ہو جان لو کہ بد دین ہے وہ زندی اس کا کوئی دین نہیں ہے کیونکہ دین ہمیں صحابہ کرام کے ذریعے سے ملا صحابہ کرام یہ روات ہیں دین کو اب تک پہنچانے والے اولین لوگوں میں سے ہیں ان کے ذریعے سے دین کو باتل کرنا چاہتے ہیں دین کی بنیادوں کو منہدم کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے سر کے بارے میں کلام تو نہیں کر سکتے تھے اس لیے گواہوں کو مجروع کر دیا اور ظاہر بات ہے جب گواہ مجروح ہو جائیں گے تو انسان مقدمہ ہار جاتا ہے انسان مقدمہ ہار جاتا ہے تو اس لیے انہوں نے گواہوں کو منتخب کیا تاکہ گواہوں کو مجروع کر دیں تو دین خود بخود باطل ہو جائے گا اور نبی کی نبوت بھی خطرے میں پڑ جائے گی اور مجروح ہو جائے گی تو یہ دین کے اصل یہ بدین لوگ ہیں زندیق لوگ ہیں یہ جو صحاب کرام کی تنقید کریں صاحب کرام کی عزتوں پر کیچڑ اچھا لیں یا ان پر الزام تراشی کریں یہ بدین لوگ ہیں پانچویں چیز یہ ہے کہ صحاب کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے وہ دینی نہیں تھے بلکہ اشتہادی تھے اشتہادی اختلافات تھے ان کے آپس میں جس کے ثواب اور خطا ہونے کی دونوں صورتوں میں انہیں ہر حال میں اجر ملتا ہے یعنی اشتہاد کی بنا پر ان کے درمیان اختلافات ہوئے اختلاف کی اشتہاد کی بنا پر اور جب اشتہاد انسان کرتا ہے اگر حق پر پہنچتا ہے تو دو اجر ملتا ہے اور اگر حق پر نہیں پہنچتا تو بھی اسے ایک اجر ملتا ہے اس لیے ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے یا جو جنگیں ہوئیں اشتہاد کی بنا پر ہوئیں اور ہر حال میں دونوں کو اجر ملتا ہے دونوں کو ہر حال میں اجر ملتا ہے جیسے ایک مشتد المام ہوتا ہے ایک عالم دین ہوتا ہے جس کے اندر اشتہار کی تمام صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جب وہ اشتہاد کرتا ہے کسی مسئلے میں جب اس کے پاس و سنت سے کوئی دلیل نہ ہو یا وہ بھول گیا ہو یا اس تک نہ پہنچی ہو اور وہ اشتہاد کرتا ہے تو اگر اس کا اشتہار برحق ہوتا ہے تو اسے دو عجر ملتا ہے اور اگر اشتہاد برحق نہیں ہوا غلطی ہو گئی اس کو تو بھی اسے ایک عجر ملتا ہے کیونکہ اس نے محنت کی اشتہاد کیا وہی معاملہ صاحب رام کا بھی ہے دونوں صورتوں میں وہ اجر کے مستحق ہوتے تو یہ پانچواں اصول ہے چھٹھا اصول یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں ان کے قاتل اور مقتول دونوں جنت کے مستحق ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بھی مقتول اور امیر معاویہ کی بھی مقتول جن کو قتل کیا گیا ہے دونوں کے دونوں جنتی ہیں کیونکہ دونوں صحابہ ہیں اور اس طریقے سے دونوں نے اشتہاد کیا اور, اور جو جنگ بھی ہوئی تھی میں بتاؤں گا کہ جو سبائی ٹولا تھا اور جو خارجی لوگ تھے جو دونوں جماعتوں کے اندر شامل ہو گئے تھے فتنے کو بھڑکانے کے لیے ان لوگوں کے سے جنگیں ہوئی تھی ورنہ یہ لوگ جنگ نہیں چاہتے تھے انشاءاللہ آنے والے درس میں میں پوری حقیقت آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا تو ان کے درمیان جو جنگیں ہوئیں دونوں کے دونوں مقتول دونوں جماعتوں کے جنتی ہیں جیسا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیف راشد ہیں چوتھے خلیف راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیان فرمایا پانچ ساتویں بات یہ ہے کہ عدالت صحابہ کا دائرہ صرف روایتی حدیث تک محدود نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں وہ عادل اور سقا ہیں اور صادق ہیں وہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل اور پاک باز لوگ ہیں صرف حدیث کی حد تک نہیں، عادل اور سقا ہیں وہ بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں وہ ہمارے لیے اسوا اور نمونہ ہیں وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں فین آمن و مت آمن تم اگر ایمان لاؤ جس طریقے سے یہ لوگ ایمان لائے تب تمہیں ہدایت ملے گی فقط اتدو اور اس طریقے سے اللہ نے فرمایا وہ طبیل امن انا بلیہ جنہوں نے میری طرف انابت کی رجوع کیا ان کے راستے کو اپنائیے سب سے پہلے اناپت کرنے والے کون ہیں صحاب کرام ہیں اللہ کی طرف جھکنے والے اللہ کی طرف آنے والے توبہ کرنے والے کفر کی راہ کو چھوڑ کر کے توحید اور سنت کی راہ کو اپنانے والے سب سے پہلے صحاب کرام۔ اور قرآن مقدس میں جہاں بھی محسنین مخبتین اور اس سے قانتین اور جو بھی نیک اوساف بیان کیے گئے ہیں سب سے پہلے صاحب کرام اس کے اندر آتے ہیں جہاں بھی آدین عامنو کہا گیا ہے جہاں بھی مومنین کہا گیا ہے سب سے پہلے صاحب کرام اس خطاب کے اندر شامل اور داخل ہے سب سے پہلے وہی لوگ داخل ہیں تو یہ صاحب کرام ان کا بلا اونچا مقام ہے لہذا ان کی عدالت صرف حدیث کی روایت تک محدود نہیں ہے بلکہ زندگی کے تمام معاملات میں وہ عادل اور سخا ہے نمبر آٹھ ان تمام خوبیوں اور فضیلتوں اور مناقب کے باوجود ان تمام اونچے مقام مرتبے کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ معصوم نہیں تھے وہ انسانوں میں سے تھے ان سے بھی غلطی کا امکان تھا لیکن اللہ نے توبحے کا دروازہ بھی کھول رکھا ہے انسان کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے انسان وضو کرتا ہے گناہ مٹ جاتے ہیں انسان نماز پڑھتا ہے گناہ جھڑ جاتے ہیں انسان روزہ رکھتا ہے جمعہ کی نماز پڑھتا ہے پنج وقتہ نماز پڑھتا ہے اس کے دوران جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جھاڑ دیتا ہے لہذا وہ گرچے معصوم نہیں تھے لیکن محفوظ ضرور تھے اللہ نے ان کی حفاظت کی ہمارے نبیر ان کی تربیت کی لہٰذا انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے غلطی بھی ہوئی تو ایسی صورت میں انہوں نے اس سے رجوع بھی کیا اور توبہ کا دروازہ اللہ نے قیامت تک کھون رکھا لہذا جو نیکیاں کرتے ہیں ان نیکیوں سے گناہ دھل جاتے ہیں اور توبہ کا دروازہ الگ اللہ نے کھول رکھا لہذا ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ معصوم تھے معصوم نہیں تھے انبیاء معصوم ہوتے ہیں قرآن معصوم ہے نبی قدیث معصوم ہیں لیکن صاحب کرام معصوم نہیں انسان تھے وہ ہمارے نبی بھی انسانوں میں سے تھے لیکن معصوم تھے کیونکہ یہاں پر وہی اترتی تھی لیکن صحابہ کرام معصوم نہیں تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں, بھی، نہیں ہے کہ وہ تمام گناہوں کو کرتے تھے نا بلّہ یا جیسا کہ روافظ کہتے ہیں یا خوارج کہتے ہیں کہ وہ سب کے سب مرتد ہو گیا ان کو کافر کہتے ہیں روافظ اور یہ خوارج بھی انہیں کافر کہتے ہیں یعنی وہ جو جنگوں کے اندر شریک ہوئے ہنستے عثمان رضی اللہ عنہ کو اور اس کے بعد کے جو معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں اور دیگر صحابہ کرام جو جنگوں کے اندر شریک ہوئے خوارج ان سب کو کافر کہتے ہیں اور کہتے سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے کیونکہ بڑا کفر کیا تھا انہوں نے اور کفر کا مرتکب جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہے ان لوگوں کا عقیدہ ایسا تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کی وہ معصوم تھے معصوم نہیں تھے معصوم انبیاء ہوتے افسوس ہوتا روافظ پر روافظ کے تمام اماں معصوم ہیں سب کے سب معصوم ہیں بلکہ ان کے ام کرام تو انبیاء سے بھی اونچا مقام رکھتے ہیں کان ما یکون کی خبر رکھتے ہیں ان کے انبیاء ان کے ائمہ بڑا مقام رکھتے ہیں لیکن صحاب کے کی کتنی ترقی کرتے ہیں کہ انہیں مسلمان بھی نہیں مانتے انہیں کافر اور مرتد گرد آتے نمبر نو اگر بشری تقاضے کے مطابق کسی صحابی سے کوئی عصہ ہو یا لفظش ہو گئی تو ہم انہیں معذور سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا پھر چھوٹی موٹی لغشوں کی مفرت کے لیے بہت سارے نیک اعمال کا فارا بن جاتے ہیں توبے کا دروازہ تو اللہ حرب العالمین ہمیشہ کے لیے الگ سب کے لیے کھول رکھا ہے ساتھ ہی ان کے بحر حسنات میں ان لگوں اور تسموہات کی حیثیت ایک قطرے سے زیادہ نہیں ہے جو بھی ان سے غلطی ہوئی سو ہوا ان کے پاس جو نیکیوں کا سمندر تھا ان نیکیوں کے سمندر میں اس کی حیثیت قطرے کے برابر تھی اور پھر اللہ ہم سے راضی ہو گیا اللہ کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے پھر بھی اللہ نے ان کے لیے جنت کے وعدہ فرمایا رضی اللہ عن رد الَََ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور یہ جملہ اور یہ اصطلاح ایسی عام ہوئی کہ آج ہم جب بھی کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو ضرور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ نے ان کے لیے جو منتخب کیا اس پر راضی تھے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ نشاور کر دیا تھا انہوں نے تو جو بھی ان سے لفزش ہوئی انسان کے ناطے سے سو ہوئی تو ان کی نیکیوں کے بہر حسنات میں یا نیکیوں کے سمندر میں ان لشوں کی حیثیت ایک قطرے سے بھی زیادہ نہیں ہے یہ سب اصول ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں دسواں اصول یہ کہ تمام صحابہ جنتی ہیں اور یہ اللہ کا وعدہ اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا اللہ کو معلوم تھا کہ نبی کے وفات کے بعد ان کے آپس میں اختلافات ہونے والے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کی تعدیر فرمائی ان کے لیے مزدہ سنایا ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا اور اللہ نے فرمایا وہ کلن واد اللہ الحسنہ اللہ نے ہر ایک کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا اور حسنہ سے مراد یہاں پر جنت ہے جیسا کہ صحاب کرام نے فرمایا اس کی تفصیل میں عبداللہ بن عباس سے اور دیگر مفسرین سے آیا ہے کہ الحسنہ کے معنی جنت تو اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا تمام صحابہ کے لیے کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ کی کیا ہونے والا ہے اس کے باوجود بھی اللہ نے جنت کا عہدہ فرمایا لہذا ان سے جو کچھ بعد میں شادر ہوا ان تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے. ان سے جو سو ہوئی یا انسان ہونے کے ناطے سے کچھ لفظیں ہوئی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے نیکیوں کے سمندر میں قطرے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں تو اللہ نے ان سب کے لیے جنت کا عہدہ فرمایا سب کے سب تمام صحاب کرام جنت کے بالا خانے کے اندر ہوں گے وہ اللہ اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے سب کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا یہ سیرت الحدید کی عائد نمبر دس کا ایک ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی فضرت بیان کی اور ہر ایک کے لئے جنت کا وعدہ فرمایا یہ دس رسول یاد رکھیے جو دس رسول میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اس کو یاد رکھیے جب کوئی رافضی یا خرجی یا ان سے مرعوب یا ان کے باتوں کو اپنانے والا یا اس طریقے سے ان کے منحج کو اپنانے والا یا کوئی بھی جو صحابہ کی تنقیص کرے صحابہ کے بارے میں کچھ غلط بیانی کرے اور صحابہ کے بارے میں کچھ کہے اپنی زبان سے تو یہ اصول آپ یاد رکھیے اور فوراً اس کا جواب دیجیے فوراً اس کا جواب دیجیے افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ آج اگر ہمارے ساتھی کی کوئی برائی کرتا ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہم اس کا دفاع کرتے اس کا جواب دیتے ہمارے نبی کے ساتھی تھی یہ ہمارے نبی کے صحابہ تھے اور نبی کے صحابہ اور ساتھیوں پر اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں پھر بھی ہم کچھ نہیں کہتے پھر بھی ہماری اے, ہمارے ایمان کو حرارت نہیں پہنچتی پھر بھی ہماری زبانیں گنگ رہتی ہیں پھر بھی ہم ان کا دفاع نہیں کرتے اگر ہمارے ساتھی کے بارے میں کوئی کہے تو ہم اسے برداشت نہیں کرتے ہمارے خاندان کے بارے میں کوئی کہے ہم برداشت نہیں کرتے لیکن نبی کے صحابہ کے بارے میں کہا جاتا ہے ان پر الزام تلاشیاں کی جاتی ہیں پھر بھی ہم انہیں پکا سچا مسلمان سمجھتے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں پکے سچے مسلمان جو صحابہ کرام کے بارے میں سلیقے کی باتیں کرے جن کی تعریف ہمارے نبی نے فرمائی جن کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا کیا نبی کی تعریف ہمارے لیے کافی نہیں ہے کیا نبی کی تعریف پر کو اپنا لیں اور ان کے لیے جنت سمجھیں کہ اللہ العالمین نے سب کے لیے جنت کا عہدہ فرمایا اس لیے میرے بھائی ایسے تمام لوگ جو صحابہ کی تنقید کریں صحابہ کرام کے بارے میں کچھ عائب نکالنے کی کوشش کریں ان پر الزام تراشی کریں ان سے دور رہیے ان سے دوری اختیار کیجیے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے منہج کے لٹےرے ہیں آپ کے عقید اور منہج کو ایمان کو خراب کر دینے والے لوگ اس لئے آپ ان سے دوری اختیار کیجئے اسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے سرب صالحین کی روش کو اپنائیے ان کے طور طریقے کو اپنائیے اور تاریخی روایتوں کی بنیاد پر کسی صحابی کے اوپر کوئی حملہ مت کیجئے نقص بلّہ من ثالق یہ سب غلط باتیں ہیں یہ تاریخ وہی نہیں ہے یہ تاریخ, تاریخ معصوم نہیں ہے انسان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تاریخ اس لیے کرام کے فضل و مقام کو جانیے امہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو بتاتے تھے اس پر ان کی تربیت کرتے تھے کہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا بچپن سے ہم ان کو تعلیم دیتے تھے ان کی تربیت کرتے تھے صحابہ کرام کے فضل و مقام بتاتے تھے یہی کردار ہمیں بھی ادا کرنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں جب کہ آج ہر مجرم گنہگار فاسی فاضر اور شرک کرنے والا بدعت اور خرافات کے اندر ڈوبا ہوا ہے صحاب کرام کے اوپر دسترازیاں کرتا زبان کھولتا ہے اور لانتان تان کرتا نا از بلّہ اور صحاب کرام کے اوپر الزام تراشیاں کرتا ہے کتابیں لکھتے ہیں مضامین لکھتے ہیں نا از بلّہ کچھ تو ایسے ہیں جن کا عقیدہ اور یہی ہے جسے روافذ اور خوارج ہیں کچھ ہیں جو علیہ سنت اور جماعت کہتے اپنے آپ کو ان کے یہاں آپ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں خوارج کی اور روافظ کی کیڑے ہیں جو ان لوگوں کے یہاں آ چکے آئے ہوئے ہیں جو اس طرح کی جو بھی صحابی کے بارے میں غلط بات کہے آپ سمجھ جائیے کہ وہ انسان صحیح راستے پر نہیں ہے وہ بگڑا ہوا ہے صحیح راستے سے بھڑکا ہوا ہے وہ کوئی بھی کہے کتنا ہی بڑا کوئی کیوں نہ ہو اگر صحابی کے بارے میں اس طریقے سے کچھ کہتا ہے تو آپ سمجھ جائے کہ اس کے عقید و منحص کے اندر خلل ہے اور وہ صحیح راستے پر نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو لوگوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت کا اور پختہ کرے عمیر ابرآمین و جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ علیہ میرا محمد و علیہ وسمعین و, و جزاکم اللہ خیر وسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ